السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ وسلات من رب وہ جو کاف والے بچے ہیں فیتی ٹیجر نوجوان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی کسی تحریک کے ابتدائی مراحل کا ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر لبیک کہنے والے نوجوان طبقہ ضروری یا تم من قوم موسا پر ایمان نہیں لائے مگر اس کی قوم کے نوجوان بڑے بوڑھے نہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں اسی طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ابتدائی مراحل میں ایمان لانے والا نوجوان طبقہ نو ہے عبداللہ ابن مسعود ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں نوجوان ان کے اندر ابھی رسک لینے کا شوق بھی ہے اور استطاعت بھی جو آدمی بڑا ہو جاتا ہے تجربات حاصل ہوتے ہیں ایک دو چار جگہ ناکام ہو جائے تو وہ ناکامی کہیں جاتی نہیں بلکہ اس کے یہاں ریکارڈ ہو جاتی ہے اور جب کبھی بھی وہ کیلکولیشن کرتا ہے تو وہ اپنی ناکامی درمیان میں ڈال کے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے نوجوان آدمی کو ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوتا لہذا اس کا شوق جو ہوتا ہے وہ آسمان پر ہوتا ہے وہ رسک لیتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جب تم ان سے الگ ہو جاؤ ایزل تم اپنی قوم سے الگ ہو جاؤ ان کو چھوڑ دو وہ مایا ابدون اور اللہ کے علاوہ جن کی یہ بندگی کرتے جن کی یہ عبادت کرتے اور عبادت کے سے متعلق صرف یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو سجدہ کرنا عبادت کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں دور کا نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی اور جب ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کوئی معبود ہم زیا نفل اسی کے پڑھتے ہیں یا ہم نہیں بندگی کرتے مگر سوائے اللہ کے تو ہم کہتے ہیں نفل تو ہم اسی کے پڑھتے ہیں ہر وہ چیز ہر وہ رسم جس کا تعین شریعت کرے اگر وہ آپ کسی غیر کے لیے کرتے ہیں تو یہ غیر کی بندگی غیر کی عبادت غیر کی غلامی یعنی نظر اللہ کا حق اگر آپ نے کسی غیر اللہ کے لیے مانے تو یہ عبادت کی آپ نے اسی طریقے سے دیگر بھی معاملات ہیں ہم صرف اسے نماز تک معدود نہ رکھیں گے ہم سجدہ کیونکہ اس کو نہیں کرتے لہذا ہم کسی کو غیر اللہ نہیں مانتے فاو القاف یانش اللہ کم رب کو آوا یاوی ماوا ہوتا ہے پناہ گا کسی کو پنا دینا فاو الا القاف ٹیک ریفیوج پناہ لے لو الاقاف غار کے اندر وہاں جا کے چھپ کے بیٹھ جاؤ لوگوں سے تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت کو بکھیر دے گا یعنی کوئی آدمی جب کسی ایسی جگہ سے جہاں وہ اللہ کے دن پر عمل نہیں کر سکتا اور مجبور ہے اور وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتا نہیں باقاعدہ اس کی کفالت کرتا ہے کچھ لوگ جو مکے کے اندر رہتے تھے مسلمان تھے لیکن کافروں کے ڈر سے ابھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا اپنے اسلام کو لہذا کافروں کے ڈر سے وہ اسلام کے ارکان کو بجا نہیں لا سکتے تھے تو انہیں چاہیے تھا وہاں سے ہجرت کر جاتا ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب ان لوگوں پہ موت آئے گی رشتہ ان میں سے کسی کے پاس آتا ہے کالو فیما کنتم تم وہ ان سے پوچھتا ہے آپ کا کیا اسٹیٹس کیا تھا صاحب آپ کیا کر رہے تھے آپ کس طرف سے کالو مستضعفین فی نفلار انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو زمین میں دبا کر رکھے گئے تھے پسے ہوئے لوگ تھے نا مرضی نہیں ان سرداروں نے ہمیں عمل نہیں کرنے دیا کالو علم تکن ارد اللہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی پتوحاج روف ہے تم اس میں ہگرت کر جاتے تمہارے پاس دو آپشن اسلام چھوڑ دو گھر نہ چھوڑو گھر چھوڑ دو اسلام نہ چھوڑو تم نے گھر نہیں چھوڑے اسلام چھوڑ دیا دادا فرمایا وَلَمْ ولا جی نا من الم یو حاجر میں وہ اللہ تمشیا <شَيْئًا> نبی جو ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی انہوں نے تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے جی اس میں سبق یہ دیا جا رہا ہے یہی بات سورہ عالان میں بھی کہی گئی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں ہجرت کی نبیوں نے اپنے گھر کیوں چھوڑے اس لیے کہ یہ آپشن ہر آدمی کے سامنے آتا ہے ملک چھوڑ دو یا نظریہ چھوڑ دو دونوں چیزیں تم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اللہ یہ کہ اللہ غلبہ عطا کر دے کسی جگہ اسلام کو تم وہاں رہو ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا وہاں فرمایا عبادی اللہ جین ان نار دیوا سے اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے وہ میری زمین بڑی وسیع ہے فائ ای یا فاغدون بندگی تم نے میری کرنی ہے غلامی میری کرنی ہے دیکھیں یہ بندگی کا جو مفہوم ہے جب موسا علیہ السلام گئے فران کے پاس تو اس نے جو وجوہات دی حضرت موسا علیہ السلام کی دعوت کو رد کرنے کی اس میں اس نے کہا کہ دیکھو ہم تو رائل فیملی ہیں یہ لوگ غلاموں کا طبقہ ہے انو نو لے نے مس لینا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئے جبکہ ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ قوم ہوما لنا آبے ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے بندگی سے کیا ہم رات سجدے تو نہیں کرتی تھی ان کی خواتین ان کے گھروں میں برتن دھوتی تھی مرد جو ہے وہ بٹھے پہ اینٹیں تھاپتے تھے کمیوں والے کام کرتے تھے ان کے تو انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے قوم ہوما لنا آبید ان کی قوم ہماری غلامی کرتی ہے ہماری بندگی کرتی ہے تو اب ہم ان کو اٹھا کر سر پہ لے جائیں ان کی اطاط کرنا شروع کر دیں تو وہاں بھی فائیا یا فابدن غلامی میری کرنی ہے غلامی کسی کی نہیں کرنی ملک چھوڑ دو گھر چھوڑ دو یہ بات پہلے کہی گئی ہے تمہارا جو عہد ہوا اللہ سے اس ایگریمنٹ کو دیکھو کیا ہوا ہے بناؤ کم و اخوان کم و اظواج منہ تجارت احبا رسول ابھی نہیں فتر ویٹنگ لسٹ میں لگ جا اللہ سائن نہیں کرتا ایگریمنٹ تمہارا ایمان قبول نہیں کرتا یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں موقع آئے یا نہ آئے الگ بات ہے لیکن یہ بات تمہارے دل میں لازمن ہونی چاہیے کہ موقع آیا تو میں سر کٹا دوں گا اسی لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کی تمنا بھی نہیں کی وہ نفاق کے شعبے میں سے شعبے پر مرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی فرماتے ہیں او دت انخ تلفی سبیر اللہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے یہ پسند ہے میری یہ تمنا ہے انخ تلفی سبیر اللہ سما اقیا سما اختلاء سما بائیس بار میں یہ چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں, قتل کیا جاؤں. اس قتل ہونے میں کیا مزہ ہے کیوں جاتے نوجوان جوان ایجر منگنیاں ہوئی ہوئی ہیں شادی نہیں ہوئی ہے کالج سے نکلے ہیں ابھی ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے جانے لڑا رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو مزہ ہے نا لیکن پتہ اسی کو ہے جو اس میں جاتا ہے تم غار میں چلو تمہارا رب اپنی رحمت تم پر بکھیر دے گا اس کی رحمت تمہارا احاطہ کر لے گی اور وہ تمہارے اس معاملے میں تمہارا ساتھ دے گا تمہیں اپنی رفاقت عطا کرے گا وہ إِذَا شم سل آزاو اور اینکا فمزات اور تم دیکھتے ہو کہ سورج جب چڑھتا ہے تزاو اور امین ان کی غار سے دائیں طرف سے ہو کے گزر جاتا ہے وہ الشمال غروب ہوتا ہے تو ان کی بائیں طرف ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے تو ان کی دائیں طرف ہوتا ہے شمال کی طرف رخ وہم فی و تم نہ صبح نے دھوپ لگتی ہے نہ شام کو دھوپ لگتی ہے اس سے محفوظ رکھے گئے لال قمنایات اللہ یا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ جب کسی کی کفالت کرتا ہے تو وہ سارے معاملات کی کفالت کرتا موسا کی کفالت اپنے ذمہ لی تو سارے ان کی حفاظت کا بندوبست بھی اللہ نے کیا ماں کے دل میں ڈالا سمک صندوق میں ڈالو دریا میں ڈال دو انارو ہوئی کہ میں لوٹا کے لاؤں گا میں گارنٹی دیتا لوٹا کے لایا اللہ پھر کہے دعا کی پروردگار میں پردیسی ہوں یہاں کوئی واقف نہیں ہے انی من ان مانزل تھا لئی امن خیر فقیر جو بھی خیر دے دے میں سوالی ہوں آج محتاج ہوں. اللہ نے گھر بھی دے دیا نوکری بھی دے دی بیوی بھی دے دی سارے کچھ کفالت کی یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کی کتنی ناز برداریاں کر رہا ہے سورج چڑھتا ہے تو دائیں طرف ہے غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف ہے دھوپ نہیں لگتی لیکن روشنی کا انتظام ہے میں یہ دلہ فہ المتج جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہو یعنی اتنی بڑی نشانیاں دے کے بھی ضروری نہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہر روز کوئی نہ کوئی معذہ وہ لوگ دیکھتے تھے پھر ایمان کیوں نہیں نصیب ہوا کہا جادوگر دکھاتے ذکر ان کا مجنون کیوں کا ضروری نہیں ابو جائل کی اپنی زبان میں ہم کسی کو ٹرانسلیشن ہوا ہوا قرآن مجید دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پڑھے اور اس کو ہدایت دے دے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے بھی دیتا ہے ابو جہل کی اپنے قبیلے کی زبان میں نازل ہوا تھا کیوں نہیں ہدایت ملی اسے تو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں فرسٹ ہینڈ اپروچ تھی اس کی زبان تک کیوں نصیب نہیں ہوا ابھی طالب اسی گھر میں ہے جہاں وہی وہ نازل ہوتی کیوں نہیں ملا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دو حصے کر دیے میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا ایک حصہ بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے اندر اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے دوسرا حصہ جب وہ بالغ ہوتا ہے باشعور ہوتا ہے تو شرط یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے اس کے اندر رکھا ہوا ہے وہ اس کو یوز کرے اس کے استعمال کرے اور پھر وہ اپنے والا حصہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے میں نے ارز کیا جیسے حکومت کہتے جی ایک لاکھ آپ کریں ایک لاکھ حکومت آپ کو دے اگر کوئی اپنے والا ایک لاکھ نہیں کرتا تو حکومت اسے نہیں دیتی اسی طریقے سے اللہ نے فالحام فورا و, و تکواہ فرآون بھی اگر انسان تھا تو اس کے اندر بھی ہدایت موجود تھی نہیں اس, اس لیے کہ اللہ کسی سے اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا جو اس کے پاس نہ ہو یہ ظلم ہوگا کہ اندے سے کہا جائے کہ دیکھو مذاق ہے یہ اسی لیے کہا گیا کہ دیر آر نو میننگز ان اینڈ آپ اف اٹ وار ناٹ اکمپنیڈ بائی اے کین کسی سے کسی چیز کو چاہنا کہ یہ کرو اس کا مطلب کوئی نہیں اگر وہ نہیں کر سکتا جس کی ٹانگیں ٹوٹی اسے کہنا دوڑو جس کے کان کوئی نہیں اس کو کہنا سنو اور جس کے اندر ایمان کی صلاحیت نہ ہو اس کو کہنا ایمان لاؤ لا کلف اللہ صحاح اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاہتا فرحون اپنے والا حصہ استعمال کرتا اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے لیتا اللہ نے نبی کو بھیجا ہے رسول کو بھیجا ہے سمجھا کے بھیجا ہے آپ کا مزاج تھوڑا سا تیز ہے وہ بادشاہ ہے جی حضور سننے کا عادی ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لئین دیکھو بات اس سے نرمی کے ساتھ کرنا لا اللہ یا تذکر شاید وہ نصیحت پکڑ لے اور ڈر جائے اللہ سے بھیجا ہے اس کا مطلب اگر فراؤن چاہتا تو اس کے اندر وہ حصہ موجود تھا اس نے نہیں استعمال کی میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انڈے کے اندر بلبلہ اکسیجن کا رکھ دیتا ہے اس بچے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بلبلے کو یوز کرے اور شل کو توڑے اس شل کو توڑنا اس کی ذمہ داری ہے جب تک وہ بلبلہ ختم ہوتا اگر وہ بلبلہ ختم ہو گیا اس, بندے اس بچے نے شیل کو نہیں توڑا بچہ انڈے کے اندر مار جائے گا ہاں توڑ دے ہمت سے کام لے اس بلبلے کو یوز کرے ایک بلبلہ وہ یوز کرتا ہے ٹھیک طریقے سے باہر سمندر آکسیجن کا در باہر آ جائے اسی طرح بلبلہ ہدایت کا فعال ہمہ ہا رہا و ہر بندے کے اندر اللہ نے رکھا ہے استعمال کرے اسے اپنی ذات کے شل کو توڑے باہر نکلے باہر پھر کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ڈھیر ساری نشانیاں لیکن اپنے حصے کو استعمال کرے میں ہی یہ دلّا بندہ وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی اپنے والا حصہ بھی دے دے آپ کو ہے دونوں نوٹ جڑے تو نوٹ چلتا ہے نوٹ کو پھاڑ دیں آپ بڑے والا حصہ ہے چھوٹے والا حصہ اگرچہ وہ چھوٹا بھی ہو لیکن وہ ساتھ جڑتا ہے تو اس نوٹ کی کوئی قیمت ہوتی ہے. اگر وہ نہ جڑے تو اگر وہ پانچ سو کا نوٹ ہے پھاڑ دیا گیا آپ کسی سے کہیں گے بھائی صاحب یہ ڈھائی سو روپیہ مجھے دے دیں آپ یہ نوٹ آدھا لے لیں کوئی دیر آپ اسے کہ دس روپے دس درم بھائی صاحب مجھے دو یہ پانچ سو کا نوٹ لے لو تم پھٹا ہوا وہ نہیں لے گا اس لیے اسے یہ دس کا چلے گا یہ پانچ سو والا چلنے والا نہیں مطلب یہ کہ اگر تم اپنی اس ہدایت کو یوز بھی کر لو تو رب کی مہربانی ہے وہ اپنے والا تمہیں دے دے تو کمپلیٹ ہوگا وہ سائیکل ولہ جی نہ زادہم ہدا جنہوں نے اپنے والے حصے کی ہدایت کو استعمال کیا اللہ تعالی ان کی ہدایت میں برکت ڈال دے اضافہ ڈال دے اس لیے یہاں بھی فرمایا انہم فتیت فتیت ان نہو بے رب وزد نہ ہم ہدا ہم نے اپنا حصہ اس میں ڈالا اس لیے کہ اس نے اپنے والے حصے کو یوٹیلائز کیا ہے استعمال کیا ہے اس لیے اللہ نے اپنے والا وہ شرط پوری کر دی اللہ نے دے دی بلال نے پوری کی شرط اللہ نے دے دیا ابو طالب نے نہیں کی اللہ نے نہیں دیا آذر نے نہیں کی نہیں دیا نو کی بیوی نے نہیں کی نہیں دیا وہ سب کے لیے یکساں کا دففل امن زکاہ وقت خواب امن دسا جس نے اسے صاف کر کے نکالا بھائے. چمکایا کامیاب ہو گیا وقد خواب من دسا جس نے اسے دبا رہنے دیا برباد ہو گیا فلنہ مرشداب جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اس کے لیے نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مرشد ہے کوئی اسے رشد دینے والا نہیں کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالی کے بنائے ہوئے اس اصول کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ہے اور کوئی بائی پاس کر کے اللہ تعالیٰ کے اصول کو ہدایت پا لے تو وہ نہیں پا سکتا میں یعد لے جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے یعنی بھٹکا دے سے مراد کیا ہے زبردستی پکڑ کے نہیں پھیرتا وہ جب وہ بندہ اس سنت کو استعمال نہیں کرتا جو اللہ کی ہے ہدایت کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ کوئی رستہ اس کے لیے چھوڑتا نہیں اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے حصے کی ہدایت کو استعمال کرے مزید کی اللہ سے دعا کرے بندہ نماز نہیں پڑتا کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو پڑھ لیں بس اللہ ہدایت دے گا جی دعا کریں جی اللہ ہدایت دے اللہ نے ہدایت دی تو مسلمان ہو گیا واسطہ تو یہی تک ہوتا نا کہ کسی آدمی کو کمپنی میں بھرتی کروا دینا کوئی ہے مولوی صاحب آپ کا فلاں آدمی واقف ہے کمپنی کا اونر ہے وہاں مہربانی کر کے کام دلوا دے یہاں تک تو کام ہو سکتا اس کے بعد وہ کہہ کہ کے مولوی صاحب ڈیوٹی بھی آپ دیں جا کے صبح ساتھ بجے یا بچہ کالج میں داخل نہیں ہوتا مولوی صاحب نے سفارش کی بچہ کالج میں داخل ہو گیا وہ بچہ کہ میں تو سویا رہا ہوں مولوی صاحب صبح ساڑھے سات بجے سکول جا کے کلاس میں بیٹھے ایسا ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے ہدایت دی تو, تو مسلمان ہو گیا داخلہ تیرا ہو گیا اب تو چاہتا کہ نماز بھی جبرائیل پڑھے تیرے حصے تو نہ پڑھے ہدایت تمہیں مل چکی اب یہ تو رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے ان کی خلاف ارضی کر رہا ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ایمانوں کا کس کا ایمان اللہ کو قبول ہے اور کس کا نہیں عبداللہ ابن ہو بھائی مسلمان نہیں تھا کلمہ پڑھتا تھا قسم کھا کے کہتا تھا نشا دن کلا رسول اللہ نہیں قبول کیا. وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَادًا اور تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو حالانکہ وہ سوئے ہوئے. ان کیفیت کی یہ تھی نیم کھلی سی آنکھیں اللہ تعالی کروٹیں کر بدلا رہا ہے ان کو تاکہ وہ جو بیڈ سور ہوتا ہے ایک ہی پہلو پہ آدمی سویا رہے تو جلد میں خون کا دوران زیادہ ہو جاتا ہے جلد وہاں دباؤ رہتا ہے جلد پہ تو وہ بیڈ شور پھر بن جاتا ہے وہ آدمی جن کا لمبا آپریشن چلتا ہے اور کوئی کرائسس ہو جاتا ہے کوئی گینگرین وغیرہ لمبے لیٹے رہتے ہیں بیڈ پہ تو پھر ان کو وہ نیا ایک مصیبت بن جاتی اس کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بھی بدلا رہا ہے یعنی ان کی وہ نیند ہے ایسا نہیں کہ اللہ نے سوئچ آف کر دیا اور ہلتے جلتے نہیں وہ نیند میں بھی بدلتے نقل بہ ہم ذات المین، ہم دائیں بائیں ان کی کروٹیں بھی بدلاتے رہتے آپ پتا بچہ چھوٹا تھا تو ماں جو ہے وہ رات کو اٹھ کے ادھر سے ادھر کرتی ہے ادھر سے ادھر کرتی ہے اس بچے کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ کر رہا ہے بہم ہم پلٹواتے ہیں ان کو ہم جو سانس لیتے ہیں سوتے ہوئے کون سانس دلواتا ہے اللہ یا ہم اپنی مرضی سے لیتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا ہم خواب دیکھ رہے ہو اسی طرح جب بندہ کروٹ بدلتا ہے ہماری بھی اللہ برتواتا ہے کوئی آدمی جا کے پھر کروٹ نہیں بدلتا پتا بھی نہیں چلتا ہے رات کو کہاں سے ہوتا ہے ریڑھتا ریڑھتا کہاں چلا جاتا اللہ بدلواتا ہے نوکلے بہم زا تل یا مینی وزاد شیمال وکل بہم باس تم درا آئی ہے بل اب دیکھیے کتے کی ادا کتا ہے نیک بندوں کے ساتھ لگ گیا ہے اللہ تعالی بہانے بہانے سے اس کا ذکر کرتا ہے راب کلب ہوم و یا کو لو نا خمسۃ ساد کلب ہوم ولو نا سب آت ان ان کا ان کا کتا ان کا کتا ان کا کتا ہے صرف کتا نہیں ہے وہ یہ کوئی عام کتا نہیں ہے یہ ان کا کتا ہے سمجھ لگے اللہ والوں کے ساتھ کتا گیا ہے مومن کے ساتھ کتا لگا ہے قرآن میں کتے کا ذکر آ گیا بندہ جب لگ جائے اس کا کیا حال ہوگا ہمارے یہاں کل بوم باس تن باساتا تو ہوتا ہے کسی چیز کا پھیلانا آگے بڑھانا والا باسات اللہ اور رض کا لے عباد اگر اللہ تعالی اوپن کر دے اپنے بندوں کا رزق لا بغار زمین میں بغاوت پھیل اللہ نے غربت اس لیے رکھی ہے لفتا خز آباد باد انسخری تاکہ تم ایک دوسرے کو قابو رکھو اس بندے کو آپ قابو نہیں کرتے اس کی وہ غریبی کابو کرتی وہ صاحب جو ٹیکسی سے باہر ہوں تو اگر اپنی بات منوا کے دیکھنا ان سے کبھی نہیں مانتا قبلہ بھی غلط رکھا ہوا تو آپ اسے کہنا کہ بھائی صاحب ادھر منہ لے نہیں کرے لیکن وہ ٹیکسی میں ہو تو آپ چٹکی بھی جائیں تو آپ کے پاس لا کے کھڑی کرتا ہے کہ نہیں کرتا کیوں مال مانگتا ہے اللہ نے اگر سب کا رزق پھیلا دیا ہوتا ہمارے یہاں بھی تیل نکل آیا ہوتا ہماری بھی نمبر پلیٹیں بکتی تو ہم یہاں آتے پھر یہ کیبلیں کون بچاتا یہ فٹ پاتھ پہ اینٹیں کون لگاتا نظام کیسے چلتا درزی ہمارے کپڑے کیوں سیتا وہ جو اس وقت آگ پہ کھڑا ہے تندور میں اس گرمی میں روٹی کیوں پکاتا آپ کے نظام چلانے کے لیے غربت ضروری ہے جو کہتا ہے میں غربت ختم کر دوں گا اسے امپورٹ کرنے پڑیں گے غریب کہیں سے ہم امپورٹڈ گریب ہیں تو غربت کو تم ختم نہیں کر سکتے یہ لازمی جزب ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے ذرا سی آدمی کے اندر بے نیازی آ جائے چار پیسے آ جائیں تو بندہ کسی کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتا ہمارے ہاں جو کرائسس ہے برادری کے اندر کیوں ہے جب ہم غریب ہوتے تھے برادری ایک کیوں ہوتی تھی پتا ہوتا تھا کہ بھائی کل ہم نے کٹائی کرنی ہے دو چار ہاتھ چاہیے تو ان کو راضی کر لو آج گندم کی کٹائی ہوگی تو یہ ساتھ جا کے کٹوائیں گے گا گانا ہے دو چار ڈنگر چاہیے تو آدمی مجبور ہوتا تھا تو جا کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے بھی سلا کر لیتا تھا اب ضرورت کو نہیں پیسہ میری جیب میں تھریشر ادھر ہے صاحب رات کو پیسے دے آتے صبح ہوتی ہے تو گندم صاف ہوئی مجبوری ختم ہو گئی نا تو اب کوئی کسی کو راضی نہیں کرتا بھائی بھائی ناراض ہے باپ بیٹا ناراض ہے چچا بھتیجا ناراض ہے اس کی وجہ کیا ہے بے نیازی ولاؤ باسات اللہ رض کا لے عباد ہی لا بگاؤ فل ارب ولا کن اللہ یو نزل ولا وہ حساب سے دیتا وہ اپنے بندوں سے واقف جی بساتو پھیلانا واقع تم زرا آئی ہے بال وسید اس طرح سوئے ہوئے ہیں کہ دیکھنے والا یوں سمتا ہے جاگ رہے ہیں کتا دونوں پاؤں آگے رکھ کے گار کے منہ کے آگے جیسے حفاظت کے لئے کتے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دروازے کے سامنے بیٹھتا اللہ تعالیٰ نے بت سینس رکھ دیا کہ خطرہ کہاں سے ہے وہ وہاں بیٹھتا یہ تو ہو گیا ان کا وہ سینریو لاوت ہم فرارا اگر تین پہ جھانکے تو ت پلٹ کے بھاگے وہاں سے یعنی اللہ نے روب سے بھی ان کی مدد کی اتنا اس جگہ پہ اتنا روب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے دہشت اگر کوئی وہاں جھانک کے دیکھے تو وہاں سے فوراً فرار ہو جائے اس سے مراد ہام ہیں حضور کی بات نہیں ہو رہی ہے حضور تو آسمان پہ گئے اور پتا نہیں کیا کیا دیکھا تو کوئی اثر نہیں لیا ہے بعض مخاطب رسول ہوتا ہے کہ ہاتھ کسے جاتا ہے آپ دیکھتے ترجمے میں بار دفعہ بریکٹ میں یہ کوٹ کر دیا جاتا ہے کہ اے مخاطب تو یہ کام جیسے فرمایا حضور سے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے جو ہے وہ کندھے جھکا کے رکھا کرو واق اللہ حما جنا حضور کو حکم دیا جا رہا حالانکہ حضور کے ماں باپ اس وقت تھے ہی نہیں تو حضور کے کو کہ کس کو کہا جا رہا ہے جو حضور کی امت ہے جب فورمین سے یہ کہا جا کہ یہ یہ یہاں پہ کڈڑا مارو تو اسے مرادی نہیں تو فورمین نے مارنا ہوتا ہے اسے مروانا ہوتا ہے اس کے تو نیچے جو کام کرنے والے ان سے کہا جا رہا ہے اتنا دہشت کا ماحول ہے کہ اگر کوئی جائے وہاں پہ تو فورن فرار ہو جائے کوئی جا کے چیک کرنے کی بھی کوشش نہ کرے کے لاج ان کی جیبیں دیکھو کچھ اندر مال بھی آئے کہ کوئی نہیں اس لیے مال بچ بھی گیا ان کا ہمارے یہاں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جو دو, دوڑ کے آتے ہیں سب سے پہلے گڑیاں اتارنے کی فکر کر بال ملے اور تو ان کے روب سے بھر جائے اتنا ہے وہ قدال کا باس نہ ہو لکھ تشا ہوں اور اس طرح ہم نے ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا تاکہ وہ آپس میں سوال کر دیکھیے اللہ تعالیٰ حز لیتا ہے مزہ لیتا ہے ایگو ہے نا ان کی آدمی جب کوئی عجیب کام کرتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ لوگوں کے کی تاثرات کیا ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالی بھی حض لیتا ہے ایک عجیب کام کر کے پھر دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کنفیوز ہو گیا ہے جیسے وہ سو سال جس کو اللہ تعالیٰ نے مار کے پھر اٹھایا کالا کم لبا کتنی دیر پڑے رہے ہو کالا لبست یومن او باد یوم حاجی میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ فرمایا کال اب لبتا تو تمن سال اللہ کو پتا چل گیا بچارے کو کوئی پتا نہیں قیامت کا دن پوچھے گا کالا کم لب تم فل ارد آد کتنے سال رہے ہو زمین میں البسنا یومن اوباد او فص علی آب دن اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تو اپنے گننے والے اکاؤنٹینٹس جو ہیں ان سے پوچھ لو فص گننے والوں سے پوچھ لو ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ آپس میں سوال کرو اور اللہ تعالیٰ مزے جنت میں اٹھایا ہے فاقبال آباد و مالا باد عل وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں گے اور سوال کر رہے ہوں گے اللہ سن رہا ہے حض لیتا اللہ تعالی انجوائے کرتا ہے بندے کے تعجب کو قالا قائل منی قرین ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا قرین ہوتا ہے یہ جو آنکھ کا کرینا ہوتا ہے کلوز دوست جو ہوتا لنگوٹیا قرین بہت عزیز دوست جس طرح آنکھ کی کا ڈیل آدمی کو بڑا عزیز ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، کوئی اگر آنکھ کے سامنے ایسے بھی کرے اور ساتھ یہ شرط لگا کے تم آنکھ کو گے اور بندہ کا نہیں جھپکتا میں لی قرین ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا قرین ہوتا ہے یہ جو آنکھ کا کرینہ ہوتا ہے کلوس دوست جو ہوتا لنگوٹیا قرین بہت عزیز دوست جس طرح آنکھ کی کا ڈیلا آدمی کو بڑا عزیز ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کوئی اگر آنکھ کے سامنے ایسے بھی کرے اور ساتھ یہ شرط لگائے کے تم آنکھ کو جھپکو گے اور بندہ کر نہیں چھپکتا میں اور پھر بھی وہ ایسا کرے تو آنکھ جھپک جاتی ہے ڈیلے کی حفاظت کے لیے کتنا عزیز آ میں یہ ہاتھ پہ ہاتھ مار لے کوئی پرواہ نہیں پاؤں پہ مارے پیٹ پہ مار لے رانوں پہ مار لے گھٹنے پہ مار لے کوئی پرواہ آنکھ کی طرف جب آتا ہے تو فورن وہ حفاظت کرتی ہے ان کان علی کریم میرا بڑا عزیز جگری دوست یقول آئن کلا من المصدقین کہا کرتا تھا کہ یار تو, تو پڑھا لکھا آدمی ہے تو بھی یہ بات مانتا ہے ایزا متنا تو را بنوا کیا ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے یعنی اگر ہماری ڈیڈ باڈی چلو ٹھیک محفوظ رکھی جائے اور اسی ٹمپریچر پہ مینٹین رکھی جائے جو انسانی باڈی کا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی کرنٹ دے دو بندہ اٹھ کے بیٹھ بھی جائے لیکن ہم مر جائیں گے وکنہ تو را گوشت ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گا مٹی میں تبدیل ہو جائے گا ہڈیاں کھوکھلی ہو جائے گی ان لمدی پھر ہمیں اٹھا کر بدلا دیا جائے گا تو بھی مولویوں کے چکر میں آ گیا اس وقت اللہ تعالیٰ مداخلت کرے گا وہ جب کہہ رہا ہوگا تو اللہ کہے گا ان ساتون لوگوں سے آواز آئے گی کالا ان تم جن صاحب کی عقلمند صاحب کی یہ بات کر رہا دانشور یہ دانشوار ہوتے ہیں ترقی پسند اس دانش وار کو دیکھنا چاہتے ہو حالنت متعل فتلا اللہ تعالیٰ براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا فتلا فرآفی سوائل جہیم کلوز کر کے دکھایا جاگے یہ ہے صاحب وہ جو کھول رہا ہے نا وہ بول رہا ہے سوپ بن رہا ہے جس کا یہ مند وکلمند فتلا فرآفی سوائل جہیم جہنم کے وسط میں وہ بندہ ہوگا اس وقت بے ساختہ اس بندے کے منہ سے نکلے گا اللہ کی قسم تُو مجھے برباد کرنے چلا تو لاہن اللہ کا فضل نہ ہوتا میں ہدایت یافتہ نہ ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ہض لیتا ہے انجوائے کرتا ہے بندوں کے یہ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں. ان سے کالا کام ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبس تم کیا اندازہ ہم کتنے سوئے ہوں گے کالو یومن او بازا یوم کچھ نے یہ کہا جو دو سے زیادہ تھے اگر دو ہوتے تو کہا جاتا کالا کالو ہے اس کا مطلب دو سے زیادہ ہیں تین ہو گئے ایک نے سوال کیا ہے. تین نے جواب دیا کہ لبسنا یومن او بازا یوم یا تو ہم ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ایک پیر ہم لوگ سوئے رہے کالو رب کم آل مالا تم پھر قالو تین اور ہیں دو سے زیادہ جنہوں نے جواب دیا کہ تمہارا رب جانتا ہے یار انہیں لگی ہوئی تھی اصل میں بھوک انہوں نے کہا یہ کس چکر میں پڑ گئے یارہ تمہارا رب جانتا ہے کتنا پڑے رہے ہو یہ پیسے لو روٹی لے کے آؤ کالو ربو کو معلوم و بیمال کم بے وارے کے کم حاضی یہ پیسے لے جاؤ اپنے میں سے ایک کو بھیجو الال مدینہ شہر کی طرف پس اسے چاہیے کہ دیکھے او ہا از کا تامن کہ پاکیزا کھانا کون سا ہے دیکھے جب نظریہ تبدیل ہوتا ہے تو آدمی کی پسند نا پسند تبدیل ہو جاتی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چنگا کھانا مزے دار کھانا گوشت فلاں چیز فلاں چیز پاکیزہ کھانا دیکھے چاہے وہ دال ہے تو لے آئے یہ نہیں کا مزیدار کھانا یہ نہیں کا تازہ کھانا کیا کہا اوہ ازکا کا اس میں جو پاکیزہ کھانا ہے وہ لے آئے تو آدمی کو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی جو فکر پڑتی ہے وہ روزی کی پڑتی آپ جب کسی سے گاڑی لیتے ہیں تو سب سے پہلی بات اس سے کیا پوچھتے ہیں کہ اس میں پیٹرول کون سا ڈالتے ہیں یہ ہوتا سپر ڈالتے ہیں ممتاز ڈالتے ہیں کون سا ایسا نہ ہو کہ دوسرا پیٹرول ڈال گاڑی پھر جھٹکے لیتی ایمان لانے کے بعد تنازل ہو گیا ملکیہ تبدیل ہو گیا نا پہلے تاروت کے پاس تھا پھر رب کے پاس آ گیا پہلی فکر پٹرول کی ہوتی یا کون منت پہ یہ بات واہ اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اخبار اشا غبار پڑا ہوا ہے اس کے چہرے پر دھول دھول ہو رہا اس کا بدن کپڑے دھول سے پھٹے ہوئے, ہیں پٹے ہوئے ہیں بال اشاشا بال اس کے بکھرے ہوئے ہوتے میں کھڑا ہے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے لب فرمایا اللہ سے کیسے کہے لبے کا وسعد اللہ سے ویلکم کیسے کہے کیوں ما کو لہ حرام اس کا کھانا حرام مل بس حرامن حرام اس کے کپڑے حرام کے وہ مشرب حرامن اس کا پینا حرام تو پہلی فکر جو ایمان لانے کے بعد وہ روزی کی ہے باقی ہر گنا دھل جاتا ہے لیکن وہ آرام کا کھایا ہوا کیونکہ خون میں اور سیلز میں کنورٹ ہو جاتا ہے لہٰذا وہ چیز آگے چلتی ہے اولاد میں جاتی ہے اس کی مار جیسے وہ ہمارے اوجڑی کیمپ میں دھماکہ ہوا تھا پھر جو بھی اسکریب خرید کے لے جاتا تھا فیصلہ بات میں لے گیا تو وہاں دھمکا ہو گیا پتہ جی اسکریب میں دھمکا ہوا بندہ مر گیا لاہور لے گئے جو لوگ خرید کے لاہور میں دھماکہ ہو گیا یہ کے حرام جو ہے یہ کیم کا اسکریپ ہے جو بھی لے کے جائے گا کبھی اولاد میں دھماکہ ہوگا کبھی پوتوں میں جا کے دھماکہ ہوگا اس لیے کہ جینز کی میوٹیشن جب ہوتی ہے تو وہ نارمل نہیں ہوتی اگر حرام کا کھانا ہے دیکھیں آپ آٹا حلال کا خریدتے ہیں اللہ برکت ڈال دیتا ہے اس کے اندر جو نیگیٹو ہوتا ہے چارج وہ ختم کر دیا جاتا وہی وہ آٹا حرام سے آئے تو اس کے اندر نیگیٹو بار ہوتا ہے اور جینز میوٹیشن نارمل نہیں ہوتی لہذا بچہ اندھا ہو گیا بہرا ہو گیا کوئی اور بیماری ہو گئی وہ جا کے لازمن کہیں نہ کہیں وار کرتا لہٰذا پہلی فکر روزی کی کرو نماز کی فکر بعد میں کرنا یا, یا رسولو کولو لو منتھا یہ بات یا رسولو کھانا پاک رکھو وامل صالحا پھر عمل کرو نیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیا گیا کسی نے دعوت کی آپ نے بوٹی منہ میں رکھی اور فورن تھوک دی آپ نے فرمایا یہ بوٹی مالک کی اجازت سے بغیر لی گئی ہے کام بلاؤز پوچھنے والے نے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ بوٹی کہہ رہی ہے مجھے مت کھائیں مجھے نجائز دیا گیا بوٹی کہتی زہر دیا گیا بوٹی میں صحابی نے کھا لیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں رکھا تو نکال دیا فرمایا کوئی بھی نہ کھانا اس گوشت کو اس میں زہر ملایا گیا وہ خاتون پوچھتی ہے آپ کو کیسے پتا چلا فرمایا بوٹی کہتی ہے مجھے نہ کھائے زہر ملایا گیا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پرندوں کے زبان سکھائی گئی تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیوانات کی زبان بھی سکھائی گئی جس نے اللہ کے کلام کو اپنے منہ میں لے لیا موسا کے کان میں ڈالی گئی تھی زبان میں نہیں ڈالی گئی تھی اللہ نے آخری نبی کی نشانی یہ بتائی تھی کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا میرے بھی آپ پہ بات کرے گا زمانہ بات آواز اس کی سنے گا بات میری ہوگی محمد کی زبان میں بولوں گا لگی اونٹ آتا ہے اونٹ آ کے لوگوں نے کہا کہ حضور اونٹ بفرا ہوا ہے فلام باغ کے اندر اور آپ جا کے آرام کرتے تھے ادھر نہ جائیے اونٹ بفرا ہوا ہے کوئی آدمی ادھر نہیں جاتا آپ نے سما آٹھ جاؤ گئے اونٹ نے آپ کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے آپ اس کی طرف دیکھتے رہے آپ دیکھیے وہ کمیکیشن آپ نے فرمایا اونٹ کے مالک کو بلاؤ وہ ظلم کرتا ہے بلاؤ بلایا گیا فرمایا کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں آپ نے فرمایا اونٹ نے تیرے خلاف استغاثہ کیا ہے کیا, کیا, کیا؟ یہ کہتا ہے کہ یہ صاحب اسے کام زیادہ لیتے رہے مجھے کھانا کم دیتے رہے چارہ کم ملتا رہا جس کے نتیجے میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہو گئی مجھے خارش لگ گئی اب یہ مجھے ذبح کرنے کے چکر میں انہوں نے مجھے ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا حضور نے فرمایا نا کہ جانور ذبح کرو تو چھری دور جا کے تیز کرو اسے دو دفعہ ذبح مت کرو دو ازیتیں مت دو سے جانور کے اندر سینس ہے یہ کیا کرنے لگا چھری سے آپ نے فرمایا تم اسے بیچو گے مجھے فرمایا حضور میں ہدیہ دیتا تو آپ نے فرمایا نہیں بیچو گے حضور میں ہدیہ دیتا ہوں نہیں میں پیسے سے لوں خرید لیا حضور نے چھوڑ دیا اس کو کھانا پھو ملتا رہا موٹا تازہ ہو گیا جب کبھی کسی صحابی کا اونٹ اویلیبل نہیں ہوتا تھا بیمار ہوتا تھا حضور کہتے تھے اس پہ لے یہ ہے معاملہ نو کا بوٹی کہتی ہے اونٹ شکایت کرتا ہے اونٹ دوڑتا ہوا آ ہے لوگ دور رہے ہیں کوئی ادھر بھاگ رہا کوئی ادھر بھاگ رہا اور وہ اونٹ اللہ وسلم کے قدموں کے اوپر سر رکھ دے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو جانور سجدہ کرتا ہے ہم زیادہ حقدار نہیں کہ آپ کو سجدہ کریں آپ نے فرمایا وہ جانور ہے تم جانور نہیں ہو تم انسان ہو تمہیں صرف اللہ کو سجدہ کرنا روا ہے اگر کسی انسان کو انسان کو سجدہ کرنا ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا اپنے شور کو سجدہ کرتا اتنا حق ہے یا یعنی اسی لیے مجازی خدا کہتے ہیں کہ اگر سجدہ روا ہوتا تو عورت کے ذمہ ہوتا کہ وہ شور کو سجدہ بھی کیا کرے آپ نے فرمایا اگر مرد کا بدن پورے کا پورا زخم میں تبدیل ہو جائے گا اور عورت زندگی بھر اس کو زبان سے چاٹتی رہے اس کی کلیننگ کرنی پڑے اگر زبان سے کرے تو بھی مرد کا حق ادا نہیں کر اور جہنم میں زیادہ عورتیں شور کی ناشکری کی وجہ سے جائیں گی یعنی فرمایا نماز نہیں پڑھیں گی روزے نہیں رکھیں گی فرمایا شور کی ناشکری کی وجہ سے یہ جہن میں زیادہ جائیں بہرحال یہ معجزات کا معاملہ ہے ہمیں بعید بھی معلوم ہو لیکن ہوتا وہی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک صاحب تھے غزے کے اندر کسی جنگ کے اندر غالبن غزہ خیبر اور وہ لڑ رہے ہیں بڑی بے جگری سے لڑ رہے ہیں وہ پر صفوں کی صفیں کاٹتا جا رہا ہے اور الفاظ حدیث کے کہ نہ ان کے چھوٹے کو چھوڑتا ہے نہ ان کے بڑے کو چھوڑتا ہے کاٹتا چلا جا رہا ہے بے ساختہ صحابہ کے منہ سے نکلا ہوا میں نہ الجنہ یہ بندہ جنتی ہے نبوت کی نگاہ اٹھتی فرمایا میں سے آگ میں دیکھ رہا بال ہوا میں نہ لے نار یہ بندہ آگ میں نظر آتا صحابہ بولے کوئی نہیں مگر کسی کے دل میں یہ بات آ گئی یار یہ بندہ جہنمی کیسے ہو سکتا نبی کے ساتھ جہاد کر اللہ کے دشمنوں کو کاٹ رہا تھوڑی دیر ہوئی وہ صاحب خود زخمی ہو گئے زخم کی تاب نہ لا سکے تکلیف زیادہ تھی اپنے تیر سے اس بندے نے اپنے ہاتھ کی رگیں کاٹ کے خودکشی کر اب وہ بندہ آیا ہے جس کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ کیسے جائے گا اور دور سے کہہ رہا ہے اچھا تو اللہ رسول اللہ اچھا تو کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اے اللہ کے رسول جب آپ نے کہا تھا یہ بندہ جہنمی ہے میں نے اس وقت دل میں یہ بات آئی تھی یہ کیسے جہنم میں جائے گا جبکہ یہ اللہ کی راہ کا مجاہد ہے اب اس بندے نے خودکشی کر لی نبوت کی نگاہ جو دیکھتی ہے وہ ہم نہیں دیکھتے ٹھیک جی تو اس نے فرمایا فالیاں از کا تامن وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ لے آئے پیسے دے کے بھیجو اسے والی پف اور اسے چاہیے کہ بڑی خفیہ طریقے سے جائے اسی لیے فرمایا اللہ کے لطیف لطیفم ہوں بندے کا جائزہ اس طرح لے رہا ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کوئی مجھے دے کر وہ واقف ہوتا ہے اب یہ کیا کرنے جا رہا انا والیم بندہ جب پلاننگ کر رہا ہوتا ہے تو اسباب کی پلاننگ کرتا ہے درمیان میں یہ نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درمیان میں مداخلت کرے اس کا بیڑا غرق کر دے مومن کو یہ کہا گیا کہ کوئی بھی پلاننگ کرو تو اس میں ان اللہ ساتھ کہہ دیا کرو اللہ کو ساتھ رکھا کرو فرما والطف باریک بینی سے کام لے بڑے لطیف طریقے سے جائے کسی کو پتہ نہ لگنے دے ولا یوش ارن بے کو تمہارے بارے میں کسی کو شعور نہ آنے دے کسی کو واقف نہ ہونے دے اس طریقے سے جو تمہارے اندر چلاک بندہ ہے وہ جائے کھانا بھی پاکیزہ دیکھیں پاک کھانا لے کر آئے مگر اس طریقے سے جائے اثروں کے پیچھے فوج لگی ہوئی ہو سارے پیچھے لے آئے ڈر کیا ہے ان نہر والے کم اگر یہ لوگ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں گے غالب آ جائیں گے تو تمہیں رجم کر دیں گے پتھر مار مار کے مار دیں گے اور یو ای دم ملاتے یا تمہیں اپنی ملت میں بدل واپس لے جائیں گے واپس کافر کر لیں گے اور یو ایڈو کم فی ملات وَلَن اذن عبدا اور پھر اس حالت میں تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب تمہیں رجم کر دیں گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے کامیاب نہیں ہو سکتے نہیں اس رجم میں بھی کامیابی ہے کہاں کہا کہ تم پھر کبھی بھی کامیابی نہ پا سکو گے کہ اگر ان کی ملت میں تم لوٹ گئے یعنی دو سورتیں ہوں گیا وہ تمہیں مار دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا دیں گے اور یہ بڑا مہنگا سودا ہے اس میں ناکامی ناکامی وَقَذَلَكَ عَلَيْهِمْ أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ <حَق> اور ہم نے اس لیے یہ بندوبست کیا کہ وہ شہر والے ان سے واقف ہو جائیں آپ دیکھیے انہوں نے کیا سبیل کی چالاک بندہ چن کے بھیجا ہے ایسا بندہ نہیں بھیجا جو جو وہاں جا کے پروپیگنڈا کرے کہ ولی اللہ جاؤ غار کے اندر بیٹھے ہوئے پتر بھی دیتے ہیں نوکریاں بھی دیتے ہیں پروموشن بھی کرواتے ہیں آؤ وہ لوگ چنڈے لے کے سارے ڈولیاں لے کے ڈھول بجاتے ہوئے کہ انہاں... نہیں وہ گیا کہ پتا کوئی نہ چلے اللہ نے طے کیا ہوا تھا کہ پتہ چلے اس لیے تو اٹھایا تھا اللہ نے بندوبست کیا وہ قزال کا ہم نے یہ بندوبست کیا کہ ان لوگوں کو پا لیا جائے ان سے واقف ہوا جائے راجا کیا ہوا وہ گئے اور جا کر جب پیسے دیے تو زمانہ تبدیل ہو چکا تھا تین سو سال گزر چکے تھے اب حکومت عیسائی آ تھی یہ نوجوان عیسائی تھی یہ نے پتا نہیں تھا کھوٹا پیسہ دے دیا اپنے زمانے کا اس نے دیکھا تو اسے شک یہ پڑا کہ اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ دفن ہوا ہوا ملا انہیں شور مٹا کے بندے کٹھے کر لیے مارکیٹ کے سارے کہا دیکھو بندہ وہ بات آگے چلے گی اور اس کے بعد پا لیے گئے کیوں لے یا علام و کے ان کو پتا چل جائے کہ اللہ تعالی کا وعدہ سچا اور وہ بندہ مار کے زندہ بھی کرے اس وقت بحث چل رہی تھی عیسائیوں کے اندر کہ فل واقع یہ بدن اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا اس وقت کے عیسائی اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ بدن اٹھے گا وہ کہتے ہیں کہ یہ اسپرچل پیراڈائز بھی ہے اور سارا معاملہ رو کے ساتھ ہوگا یہ بدن اس کا جب مر گیا تو گیا اب یہ دوبارہ نہیں اٹھے گا وہ بھی روحانی جنت کو مانتے اور ہمارے جو پرویزی ہیں وہ بھی روحانی جنت کو مانتے بدن کا اٹھنا وہ بھی نہیں مانتے ان کا اور عیسائیوں کا عقیدہ ایک اللہ نے کہا میں نے اس لیے تاکہ نہ بتاؤں کہ جو تین سو سال مار کے اٹھا سکتا ہے سونا کس کو کہتے ہیں اللہ اس میں کا منہ تو اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں مرنا اور سونا ایک برابر ہوتا ہے بندہ اس میں اسی طرح انس ہو جاتا ہے جس طرح مرنے کے بعد ہوتا ہے کچھ ہوتے ہوئے کہ سر کاٹ دے کوئی پتھر اٹھا کے اس کے سر پر مار دے کوئی بجلی کا شاک لگا دے اس کو کچھ کر سکتا ہے سویا ہوا مرا ہوا ایک برابر ہوتا ہے تین سو سال جس نے سلایا وہ کیا نیند تھی پھر اس نے اٹھا کر کھڑا کر دیا تو اس وقت یہ بیس باسا ان کے اندر چل رہا تھا اس کی دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر لوگوں سے واقف کروا دیا آؤ دیکھو اتنے سو سال کے بعد اگر اٹھ سکتا ہے تو جو یہ کر سکتا ہے وہ اس پر بھی کا دریام الاد اللہ حق وہ سات اللہ رحی بفیحا اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے اٹھنے میں کوئی شک نہیں ہے تم پھر اسی طرح بدن کے ساتھ اٹھو اسی طریقے سے اس وقت بھی جب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایزام اتنا وکنہ تو را بن و ازام الاولون او لون کو اس کا جواب یہ ہونا چاہتا تھا یا یار تمہارا دماغ خراب ہو گیا یہ بدن نہیں اٹھے گا میں رو کے ساتھ سارا کچھ کروں گا رو کو وہ لوگ مانتے تھے کہ رو نکل جاتی ہے روح آتی ہے تو وہ ایمان لے آتی وہ اعتراض اسی بات پر کر رہے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے جب ہم کھوکھلی ہڈیاں مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے پڑنا لمبا کیا ہم اٹھائے جائیں گے دوبارہ اوا آ باؤ او کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے کل نام کہو ہاں بالکل اٹھائے جاؤ ان کو جاؤ گے پھر تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا جو ہونا ہے کہا کہ جی کیا ایا سبل ہو کیا انسان نے یہ سمجھا ہے اللہ نقدر علیہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں اللہ نجمہ اظام ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے یعنی یہ کوئی بات پرویزیوں کے ذہن میں نہیں آئی بڑے پڑھ گئے تب انہوں نے بیاہ بایولوجی پڑھی ہے بنے انہیں پتا چلا یہ اعتراض تو ابو جال کا یہ اعتراض تو اتبا کا ہے اپنے باپ کی ہڈی قبر کھو دی اس نے مٹی لے کے آیا وہ بھورے رنگ کی اپنے باپ کی ہڈیوں سے جو گری ہوئی لا کے حضور کے سامنے تنی پھرا کے پھونک مار کے حضور پر اڑایا اس نے اور کہا کہ محمد تم یہ کہتے ہو کہ یہ مٹی اٹھے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ بھی اٹھے گی تو بھی اٹھے گا دونوں جہنم میں جاؤ فرمایا بالا کیا ہوں نہیں؟ قادرین علی ان بنانا ہم بندہ بنائیں گے اور انہیں فنگر پرنٹس کے ساتھ بنائیں گے کچھ بدلے گا فنگر پرنٹس بھی یہی ہوں تو یہ اس لیے اٹھایا تاکہ نے پتا چل جائے کہ اللہ اس پر قادر ہے واخر اداوان شمک اللہ